تم فرماؤ ایک کتاب وال اپنی دہ میں نہک زیادتی نہ کرو اور اسی لوگوں کی خواہش پر نہ چلو جو پہلے گمراہ ہو چکے اور بہتوں کو گمراہ کیا اور سیدھی سے بہک گئے